بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع الله قول اللہ تجادلک فی زوجها و تشتکی الى الله واللہ يسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے اپنے حال زار کا شکوا کر رہی تھی اور اللہ آپ دونوں کی بات چیت سن رہا تھا بے شک اللہ خوب سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ بنت سالبہ انصاریا اور ان کے شوہر اوس بن سامت رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی تھی اوس بن سامت نے غصے میں آ کر ان سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہو اور ان دنوں زہار کو طلاق مانا جاتا تھا اور ان دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان دونوں کی عمر زیادہ ہو چلی تھی اس لیے خولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنایا اپنی اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی پریشان حالی بیان کی ایک صحیح روایت میں ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اوس میری جوانی کھا گئے اور میں نے اپنا پیٹ ان کے لیے پھیلایا اور جب میری عمر زیادہ ہو گئی اور بچہ ہونا بند ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے ظہار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھ پر کوئی وہی نازل نہیں ہوئی ہے خولا نے کہا یا رسول اللہ ہر چیز کے بارے میں آپ پر وہی نازل ہوئی ہے اور صرف یہی معاملہ رہ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات ویسی ہی ہے جو میں نے کہی ہے تو خولا نے کہا کہ میں اللہ سے شکوا کرتی ہوں اس کے رسول سے نہیں تو یہ آیت نازل ہوئی امام احمد اور امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سنتا ہے جھگڑنے والی عورت خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بات کرنے لگی اور میں گھر کے ایک گوشے میں تھی لیکن اس کی بات نہیں سن پا رہی تھی تو اللہ از وجل نے قد سمع اللہ الآ نازل فرمایا سم اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ان کا شکوہ قبول کیا اور اس کا جواب دیا و تش تکی اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ ظہار کی وجہ سے خولا کو اپنے اور اپنے شوہر اور بال بچوں کے بارے میں جو فکر اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی اس کا اظہار اپنے رب کے سامنے کر رہی تھی اور دعا کرتی تھی کہ وہ ان کی یہ پریشانی دور کر دے تہا وورا کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خولا کی بات سن کر کہتے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی تو وہ کہتی اللہ کی قسم اوس نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے میں اپنی محتاجی فاقہ کشی اور بے بسی کا اللہ سے شکوہ کرتی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ان کو اوس کے پاس چھوڑ دیتی ہوں تو وہ سب ضائع ہو جائیں گے اور اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوکے رہیں گے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگیں کہ اے اللہ میں تجھ ہی سے شکوا کرتی ہوں